بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خوتم النبیین سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین لائحہ پنجم پانچوان موضوع اس کا جمال اور کمال ہے نکتہ اس کا جو ہے بنیادی طور پر وہ یہ ہے کہ میں ہر کمال جو ہے وہ اصل میں کمال حق تالا ہی ہے کہتے ہیں کہ جو جمیل مطلق ہے وہ حضرت زلجلال والافضال افزال ہے دنیا میں جہاں بھی کہیں جمال نظر آتا ہے یا کمال نظر آتا ہے یہ اسی کے جمال کا عکس ہے اور اہل جمال پر وہ عکس جو ہے وہ ہوا ہے دنیا میں جو دانا نظر آتا ہے یہ اسی ذات مطلق کی دانائی کا اثر ہے اور جو بینا نظر آتا ہے یہ اسی ذات بینا کا سمرا ہے کائنات میں جتنی بھی صفات پائی جاتی ہیں وہ کلیت کی بلندیوں سے اتری ہیں اور جزیت کی پستیوں میں مقید ہو گئی ہیں تاکہ تو جز کو زینا بنا کر کل تک پہنچ سکے اور اس قید سے آزاد ہو کر اصل جو ذات ہے وہاں تک پہنچ سکے لیکن خبردار جز کو کل کا غیر نہ سمجھنا اور نہ کل سے محروم ہو کر جز میں پھنس جانا پھر روایات کی صورت میں کہتے ہیں کہ جب میں باغ کی سیر کو گیا تو اس شما نے کہا کہ میں اصل ہوں اور پھول میری صفت ہے اصل کو چھوڑ کر فروات میں مبتلا نہ ہو اور محبوبان مجازی جو ہے ان کے حسن و جمال اور خد و خال اور ان کے پیچ در پیچ زلفوں کو کیا کرو گے جب سارے جہان میں جمال مطلق بکھرا ہوا ہے تو اس حسن مقید کو کیا کرو گے تو یہاں پہ کچھ لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور جز اور کل کو وہ اس معنی میں لے لیتے ہیں کہ جیسے ایک کل ہے اور اس کا حصہ جز ہے مولانا نے آگے چل کے اس نقطے کی باقاعدہ نفی کی ہے وہ پھر ظاہر ہے کہ جب وہاں جائیں گے تو زیادہ تفصیل میں بات آ جائے گی لیکن وحدت الوجود کو سمجھنے کی اگر عقل سے کوشش کی جائے تو اس میں ایک سب سے بڑا جو گمراہی کا خطرہ ہے اور گڑا ہے وہ یہی ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ جز اور کل اور جز کا مطلب وہ, وہ لیتا ہے کہ اس کل کا ایک حصہ ہے یہ ذہن میں رکھیں آپ اور ہمارے یہاں جتنی بھی بحثیں ہیں چاہے اللہ تارک و تعالیٰ کی ذات سے متعلق ہیں چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق ہیں اس میں ہم یہ جزو اور کل اور انہی چیزوں میں اس بری طرح سے الجھے ہوئے ہیں کہ اصل جو معاملہ ہے اس سے ہم بہت دور رہ گئے ہیں یہ سمجھنا ضروری ہے لائحہ چھٹا جو ہے اس کا موضوع کیف اور جذب ہے یہ میں زیادہ تفصیل میں اس وقت اس لیے نہیں کیا کہ آگے چلوں گا تو اور زیادہ تفصیل میں یہی چیزیں دوبارہ آگے میں میں آئیں گی تو آگے جو ہے گفتگو ہے کیف اور جذب سے متعلق اور اس میں قوت خیال کو جو ہے وہ موضوع بنایا گیا ہے کہتے ہیں کہ اگرچہ آدمی جو ہے وہ جسمانیت کے اعتبار سے تو کثیف ہے لیکن روحانیت کے اعتبار سے لطیف ہے کیونکہ روح جو ہے وہ لطیف ہوتی ہے جسم جو ہے وہ کثیف ہوتا ہے وہ جس چیز کو دیکھتا ہے اس سے وہ اثر جو ہے وہ پکڑتا ہے اور جدھر توجہ کرتا ہے ویسا رنگ بھی اختیار کرتا ہے اسی لیے جو حکما ہیں۔ ان کا قول یہ ہے کہ جب انسان کی روح پر حقائق جو ہیں وہ کھلتے ہیں اور وہ جب ان حقائق سے وقفیت اختیار کرتا ہے تو وہ خود وجود مطلق میں گم ہو جاتا ہے اس طرح عام لوگ اپنی جسمانیت سے شدید لگاؤ اور درجۂ محبت کی وجہ سے ایسے مادی وجود بن گئے ہیں کہ اپنی حقیقت کو وہ پہچاننے سے قاصر ہو گئے ہیں جیسا کہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے اپنی مصنوعی میں فرمایا ہے کہ اے عزیز تیری ہستی کیا ہے فقط خیال ہے یا رگ اور ریشہ ہے یہ ہماری جو نسیں اور اگر اپنے آپ کو گلاب تصور کرتا ہے تو گلشن بن جائے گا اور اگر خار یا خسو خاشاک سمجھے گا تو تنور کا ایندھن بن جائے گا پھر آگے کہتے ہیں کہ کوشش کر جامی فرما رہے ہیں کوشش کر کے اپنے آپ کو گم کر دے شغل ذات حق میں محو ہو جا اور یہ سمجھ لے کہ جو موجودات عالم ہیں ان کے جتنے بھی درجات ہیں ذات حق کے جمال کا ہی مظہر ہے اور تمام مراتب کائنات اسی ذات کا عکس ہیں اس تصور پر اس قدر توجہ کرے کہ ذات حق کے ساتھ ایک ہو جائے اور اس کی ہستی اس کی نظروں میں قائب ہو جائے یعنی اپنی ذات پیچھ میں سے نکل جائے حتیٰ کہ جب وہ اپنے اوپر نظر کرے تو اس کو دیکھے اور جب وہ اپنی طرف توجہ کرے تو حق کی طرف توجہ ہو جائے یعنی جو مقید ہے انسان وہ مطلق یعنی جو ذات الہیہ ہے اس کے ساتھ جڑ جائے انل حق ہو الحق جائے اچھا اس میں دو تین باتیں میں ارض کرتا ہوں اس کا بظاہر لوگ یہی مطلب لے لیتے ہیں کہ جیسے انلحق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ معاف کرے اللہ دیکھیں حلول اور چیز ہے کفر ہے اس میں کسی قسم کی کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو حدیث مبارکہ جو ہے وہ ذہن میں لائیں وہ حدیث آپ نے یقیناً سنی ہوگی جس میں فرمایا ہے کہ جب انسان جو ہے وہ کثرت نوافل کی وجہ سے اللہ کا قرب اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے اللہ اس کے کان بن جاتا ہے یہ حدیث آپ کی نظر سے گزری ہوگی اچھا دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے اس کو ظاہری معنوں میں لٹرل نہیں لیا جا سکتا یہ کیا کیفیت ہے اس کو اس سے زیادہ سمجھایا بھی نہیں جا سکتا نہیں بات یہ ہے کہ ایک چیز ہے جس کا تعلق جو ہے نا وہ حال کے ساتھ ہے فیلنگس کے ساتھ ہے اور یہ وہ حال ہے جو براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے متعلق ہے اور اس کی صفات سے متعلق ہے اس کو انسانی زبان میں الفاظ کے کا سہارا لے کے اس کو نہیں بیان کیا جا سکتا یہ ممکن نہیں ہے لیکن یہ چیز ذہن میں رکھی ہے کہ اس کے بہت سے مفہوم بن سکتے ہیں جب اس راستے پہ انسان چلتا ہے تو مختلف جو درجات اور مختلف مقامات ہے اس کے مطابق اس خیال اور ان الفاظ کا مفہوم بدلتا چلا جاتا ہے اسی لیے ہم عام طور پہ جب بیان کرتے ہیں تو بیان اس لیے نہیں کرتے کہ اگر ہم فرض کریں کہ کسی خاص مقام کے حال سے متعلق اس کی تفصیل بیان کر دیں تو وہ جو شخص وہاں تک نہیں پہنچا وہ اس کو کچھ اور سمجھ بیٹھے گا تو آگے چلتے چلتے بہت سی چیزیں اور آئیں گی تو اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے کچھ باتیں جو ہیں یہ مزید جو ہیں وہ کھلیں گی اس میں ایک اور بھی عرض کر دوں یہ کال آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا بہت کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے حوالے سے ہمیں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے قرآن کے اندر احادیث کے اندر بزرگوں کے اقوال میں دیکھ لیجئے جتنی تاکید آئی ہے وہ تاکید اسی لیے آئی ہے جب مطلب وہ جو ہے میرے خل میں کس قبول شاہ نے کہا رانجا رانجا کر دی میں آپ پہ رانجھا ہوئی تو وہ کوئی رانجھا ہو تو نہیں جاتا نا کہنے کا مطلب یہ ہے اس کو ظاہری معنوں میں نہیں لینا چاہیے اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا ہر فیل جو ہے وہ اللہ کی رضا کی خاطر ہو جائے آپ جو کام کریں وہ اللہ کی رضا کی خاطر کریں نفرت کرتے ہیں تو بھی اللہ کی خاطر کرتے ہیں آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو بھی اللہ کی خاطر کرتے ہیں ایک اس کا مفہوم درجہ اول میں, میں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے یہ درجہ اول کی بات کر رہا ہوں آگے چلیں تو ظاہر ہے معاملات ذرا اور طرف نکل جاتے ہیں لیکن ان کو ابھی کم از کم میں نہیں سمجھ کہ ہم بیان کر سکتے پھر ربایات کی صورت میں دوبارہ فرماتے ہیں اگر تیرے دل میں گلاب کی محبت ہے تو تلاب بن جائے گا اور اگر بلبلے بے قرار کی محبت ہے تو بلبل بل بن جائے گا یاد رکھو کہ تم جز ہو اور حق تالا جو ہے وہ کل ہے یعنی خود کو ختم کر دو گے تو حق میں گھم ہو جاؤ گے تو یہاں پہ میں وہ ارض کر رہا تھا کہ انسان جو ہے وہ حق نہیں بن جاتا خدا نخواستہ اللہ معاف کرے نہ اللہ حلول کر جاتا ہے استخراللہ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ اللہ اصل میں وہ ذات ہے جو قائم ہے وہ حئی ہے وہ قیوم ہے وہ قائم ہے وہ حادث نہیں ہے ہم لوگ حادث ہیں ہمارا وجود جو ہے وہ ایک وقت تھا جب ہم نہیں تھے اور ایک وقت ہوگا جب ہم نہیں ہوں گے ماں سے واضح کے اللہ تبارک و تعالیٰ آباد میں ہمیں دوبارہ جب زندہ فرمائیں گے اور پھر وہ جو ایک معاملہ ہے وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے اس کو میں اپنے شیخ کی زبان سے عرض کروں انلحق کے حوالے سے تو ہمارے شیخ حضرت ریاض اللہ قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ مجھے بتایا ان کے الفاظ یہ تھے کہ جب مجھے حسین ابن منصور الحلاج رحمت اللہ علیہ کے دربار میں رسائی حاصل ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے الحق کا جو نعرہ لگایا تھا اس کی کیا حقیقت ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ بھی حق ہے میں بھی حق ہوں لیکن وہ بقا میں حق ہے اور میں فنا میں حق ہوں اب اس نقطے سے دیکھے تو ان الحق کا مسئلہ حل ہو گیا ساری بات ہی ختم ہو گئی کیونکہ ہم تو واقعی فنا میں حق ہیں وہ بقاہ میں حق ہے تو بات جو ہے یہاں پہ بڑی حد تک واضح ہو جاتی ہے اچھا پھر مزید رباعیات کی صورت میں کہتے ہیں کہ یہ جو جان و تن ہے یہ جو میری زندگی کا مقصود ہے اے محبوب حقیقی تو ہی ہے تیرے ہی لیے میں زندہ ہوں اور تیرے ہی لیے میں جان دیتا ہوں اے محبوب تو سلامت رہے میں تو آنی جانی چیز ہوں جب میرے منہ سے میں نکلتا ہوں سے مقصود میرا تو ہی ہے اور میں کچھ بھی نہیں ہوں میری ہستی نستے مطلق ہے وہی بات ہو گئی فنا میں حق والی اور تیری ذات جو ہے وہی ہے جو ہے یار میرا یہ جو لباس ہستی ہے یہ کب پھٹے گا اور مجھ پر جمالے روئے حق کب آشکارا ہوگا میرا دل تو نور ذات میں ڈوبا جاتا ہے اور میری جان غلبہ شوق میں مستغرق ہو رہی ہے تو خدا کرے کہ جلد از جلد میں اس قید بشریت سے نکل کر محبوب حقیقی کا قرب و وسال حاصل کر لوں اب یہ جو نکلنا اس لباس ہستی سے اور قرب حاصل کر لینا ذات حق کا یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے اس کے لیے کہ مرنے والی بات ہو جب انسان اللہ تبارک و کے ذکر میں محویت اختیار کرتا ہے اور خلوص کے ساتھ اور سچے دل کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ محویت اختیار کرتا ہے تو ایک مقام ایسا آ جاتا ہے کہ جس وقت اس کو اپنی ہستی کا ادراک ختم ہو جاتا اس کی مثال بڑی اچھی مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم نے کیے تھے مکتوبات احمد یا صاحب رحمت اللہ کے تو اس میں ایک ہم نے مثال عرض کی تھی وہی مثال دوبارہ میں ایک شخص ہے جو بہت خوبصورت ہے اور اس کو اپنی خوبصورتی کا احساس بھی ہے اور اس خوبصورتی کی وجہ سے وہ خود سے محبت میں مبتلا ہے اب وہ شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور سامنے اپنے اکس کو دیکھتا ہے اور اسے نظر آتا ہے کہ میں بہت خوبصورت ہوں اس شخص کو دیکھتے دیکھتے میو ہو جاتا ہے اس کے اندر تو تھوڑی دیر کے بعد ہوتا کیا ہے کہ اس کے آگے سے وہ شیشہ غائب ہو جاتا ہے اصل میں تو غائب نہیں ہوا ٹھیک ہے نا لیکن وہ شیشہ غائب ہو جاتا ہے اور اس کو صرف اپنا اپنا نظر آ رہا ہوتا شیشہ اور اس کی وہ جو سراؤنڈنگز ہیں اور اس کے جو ارد گرد کوئی اگر وہ فریم شریم بنا ہوا ہے یا کوئی اسٹینڈ ہے یا وہ کوئی چیز کچھ نظر نہیں آتا اسے اسی طرح جیسے آپ چاند کو کبھی اگر اطمینان کے ساتھ بڑی توجہ کے ساتھ پورے چاند کو دیکھنا شروع کریں تو تھوڑی دیر بعد میں ایسا لگتا ہے جیسے چاند پھیلتا جا رہا ہے چاند تو کوئی نہیں پھیلتا لیکن کئی بار مجھے ذاتی طور پہ بھی تجربہ ہوا ہے آپ بھی کوشش کریں اگر دیکھیں تو پھیلتے پھیلتے کئی بار ایسا ہو جاتا ہے کہ ہر چیز سفید ہو جاتی ہے ہر چیز غائب ہو جاتی ہے یہاں تک کہ چاند کا اپنا گولا جاتا, اصل میں تو نہیں ہوتی تو وہ اچھا جب شیشہ غائب ہو گیا تو سامنے اب عکس نظر آ رہا ہے اب وہ اپنے آپ کو, اپنے اکس کو دیکھ رہا ہے اور بغیر شیشے کے دیکھ رہا ہے لیکن ابھی اس کو یہ احساس ہے کہ یہ میرا اکث ہے اس کو اپنی موجودگی کا احساس ہے جب محبیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے تو ایک وقت آتا اس کو اپنے ہونے کا ادراک ختم ہو جاتا ہے وہ جو سامنے نظر آتا ہے بس وہی رہ جاتا ہے اس کو اپنا احساس بھی نہیں رہتا کہ میں ہوں یہ ہے اصل میں جو ہم بات کر رہے ہیں یہاں تو یہ جب ہم کہتے ہیں ان الحق اور یہ سارے معاملات یہ ان میں نہیں ہے جن معاملوں میں ہمارے عوام جو ہے وہ لے لیتی ہے باقی ظاہر ہے آگے, آگے چلیں گے تو انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ مزید باتیں جو ہیں وہ واضح ہوتی چلی جائیں گی وہ صلی اللہ علیہ خل کے ہی سیدنا و مولانا محمد اجمائین